وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ آپ نے مائک مجھنا چیز کو دیا اور آپ کا سایہ اللہ تعالی سلامت رکھے آپ کی آئیگی نظر آتی ہے تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت ہم تمام ہمارے مسلمانوں کے تمام علماء کو جو ہے اللہ رب العزت طویل زندگی خیریت و آسریت ایمان کے بلند درجات کے ساتھ نصیب فرمائے آمین برسوں غالبا استاد العلماء قبلہ مفتی منیب صاحب دامد برکات حم کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اب الحمد للہ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ کامل تندرستی اور شفا عطا اور یہ عبدالغفور حیدری قبیس انسان جو ہے اس کے گھر میں تھے اور غالباً یہ گاجر کے حلوے میں زہر کیا گیا تھا تو خود تو اس قبیس نے شاید نہیں کھایا لیکن جن جنہوں نے اس کو کھایا تو کھاتے ہی مفتی رفیق الحسنی صاحب نے محرم الحرام کے چاند نظر نہ آنے سے متعلق اعلان کیا اور آج ہمارے ہاں چودہ سو اکتیس فیسری کی پہلی رات ہے کل کا دن یقم محرم الحرام چودہ سو اکتیس دی ہے تو اللہ تعالیٰ مفتی منیب الرحم رحمان تمام علماء عمر فاروق الحمد للہ سن الحمد للہ علی کافی وائس بریک ہو رہی ہے میری وائس میری بریک ہو رہی ہے یا وائس ہو ہے الحم صاحد الکرم اصل میں آج لاگ ان نہیں ہو پا رہا تھا تو پتہ نہیں کیا بات ہے آٹھ دس دفعہ میں نے کوشش کی تب لاگ ان ہو پایا ہوں تو اچھا اب اوکے ہے باقی بھائیوں کو وائس بھائی صحیح آ رہی ہے باقی بھائیوں کو وارث صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زراکم اللہ خیر کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کروں گا کہ نام تو یہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں کے ذکر سے اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ ناچین سمیت آپ تمام بھائیوں سمیت اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بھی بخش اور مقصد فرمائے گا ان شاء اللہ تعالی تو بیان کی سعادت آپ کی سیرت پر انشاءاللہ کر رہا ہوں اور آپ کی ذات پر جو بد لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ سوالات کے جواب انشاءاللہ حضرت استاد العلماء بلّا محمد اشرف قادری صاحب کامت پر قاسم عالیہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالی تو سوالات کے جواب آس نوعیت کے جو ہیں استاد جو ہیں اس روپئے جو ہیں رضا الحمد اللہ ہیں یہ ان ہیں یہ انشاءاللہ عطا فرمائے انشاءاللہ اس موضوع پر ابھی بیان کی شہادت حاصل کرتے ہیں اور بیان میں بھی آپ کی عبارک کا وطالعہ عام روشنی ڈالنے کی تو اگر کسی بھائی سے ہو سکے تو لکھن کی طرح الحمد علی سید اما من بسم علی یا رسول اللہ على اليكا واصلى والسلام عليك يا نبي الله يا صحابك نور الله اللهم صل على سيدنا محمد و قديم الجود والكرم والاهلي صلاه و سلام عليك يا والذي يا سيدي يا اسيدي يا يا عربی و تعالی و انفال شریف آیت نمبر چونسٹھ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے من کنزر ایمان اے غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے اس عالت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب اللہ اور اب تک جتنے مسلمان ایمان لا چکے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں اس آیت مقدسہ کا اگر آپ شان نزول دیکھیں تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے اور ہاتھ میں تلوار لیے معاذ اللہ جب نبی پاک علیہ السلام کا سر کاٹنے شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اسی, اسی محبوب علیہ السلام کے سر محبوب علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر ایمان سے مشرف ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمایا کہ غیر کی خبر اللہ ہے اور یہ ہوئے اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلات و کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے محبوب اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے آقا آسمان والے حضر سیدنا عمر حالان ایمان لانے پر مبارک باد پیش کرتے ہیں تو آسمان پر ملائکہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام بھی رب کے حکم سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی اللہم بی عمر اے اللہ عر کے ذریعے اسلام غلبہ عطا فرما اسلام کو عزت عطا فرما اور پھر رب قرآن بھی نازل فرما رہا ہے یا حسبین اے غیر کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بلند تعالیٰ یہ آیت نازل فضا فرما دیا اپنے پاک بارگاہ میں ان کا جو مقام ہے وہ ارشاد فرما دیا یہی وجہ ہے حضرت سید عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ صحابہ میں خلفۂ راشدین کے بعد بہت بڑے مجتہد ہیں اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اکثر احادیث انہی سے مطلب جو ہے وہ روایت لی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ انہوں نے جو ہے منفی کی داغ بیل انہیں کی روایتوں پر ڈالی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بخاری شریف میں نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ جس روز سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام ہمیشہ عزت ہی پاتا گیا اس دن سے اسلام ہمیشہ عزت ہی پاتا گیا اب آپ اس پس منظر پر غور فرمائیں کہ جب صحابہ کرام چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے الل اعلان ابھی جو ہے وہ تبلیغ کا حکم بھی نہیں تھا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا النا رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی تربیت فرماتے تھے اسلام کی ترویج فرماتے تھے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے اشاعت اسلام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اس وقت آپ نے ایمان لاتے ہی رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ طول نہیں ہے جب ہم حق پر ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں تو اس وقت دو گروہوں میں صحابہ حضرت دار حضرت, دار حضرت دار دار رضی اللہ تعالی عنہ کی تعالیٰ ہو تھے اور اعلان ہے وہ نماز ادا کی اللہم اسلام بی عمر یہ ہے اس کا جو ہے وہ الحمدللہ سمر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید اللہ اللہ فرمائی اسلام رام کو غلیبہ عطا فرمایا سب سو خدا ہے خدا کا عطیاں ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں بے ہجری نبوت میں مشرف و اسلام ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک ستائیس سال کی تھی اور جہاں تک آپ کی ولادت کا تعلق ہے تو حضرت امام زہبی اور امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی ہو عام الفیل جنہیں واقعہ فیل کے تیرہ سال کے بعد پیدا ہوئے واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے اور پانچ سو انتالیس احادیث آپ سے مرمی ہیں زمانہ جاہیت میں سفارت مختص تھی آپ اشراف و اقابر قریش میں سے تھے اور اسی طرح حضرت سید حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں میرے آقا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرد جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رحمت کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میں نے دودھ پیا ہے دودھ کی تازگی اور خوشبو میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی ہے پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا صحابہ نے تعبیر پوچھی تو فرمایا اس سے مراد علم ہے یعنی علم عمر رضی اللہ عنہ میرے آخلا و سلام نے اپنا خواب بیان کیا اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے جو کمیزیں پہن رکھی ہیں وہ بعض کے سینوں تک ہیں بعض کے اس سے کچھ نیچی ہیں کچھ کی زیادہ نیچی ہیں لیکن جب حضرت سیدنا عمر پیش کیے گئے گسٹتی جا رہی تھی صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کمیز کیا تھی تو فرمایا دین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دین سے متعلق ہی ان کی شان کو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا اور اسی طرح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہیں سیدنا ابو ر تعالیٰ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے اللہ اور ابن اثاکر کی حدیث ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے شیطان خوف کے باعث بھاگتا ہے اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک اور خواب بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب اپنے آپ کو ایک کنویں رول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے پھر بھرا ہوا ایک یا دیکھا پھر چاروں طرف سے پیار سے لوگ آئے اور خوب سے راب ہوئے اللہ اکبر میری وارث آج لگتا ہے صحیح نہیں آ رہی آپ لوگوں کو نا دلّاہ اللہ وسلینا محمد وبارک وسلم ٹھیک تو ہے لیکن بیچ میں بریک تو ہو جاتی ہے نظرت اور آپ لوگ بھی بھارت جب ظاہر ہے وائس بریک ہوگی تو آپ لوگ تو لکھیں گے صحیح بات ہے وائس بریک ہو رہی ہے کیا کیا جائے اللہ مسلح علیہ آبا مولانا محمد وعلیکم وسلم جی جزاک اللہ سے گانے تو رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے کنویں سے کئی ڈول کھینچے پھر بھرا ہوا ایک یا دو ڈول ابو بکر نے کھینچے لیکن اس کام میں انہوں نے کچھ ضوف محسوس کیا پھر عمر آئے اور انہوں نے کئی ڈول کھینچے اور اس طرح کھینچے کہ کسی جوان مرد کو میں نے اس طرح ڈول کھینچتے نہیں دیکھا پھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے اور خوب سیراب ہوئے یہ اشارہ فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور یاد رکھیے کہ تقریباً دس سال چھ مہینے کم و بیش جو آپ کا دور خلافت رہا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالان عنہ کہ اس دس سال میں بائیس لاکھ مربع میل کا ایریا الحمدللہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا بائیس لاکھ مربع میل اندازہ کر لیجئے کہ کہاں کہاں اسلام نہیں پھیلا ہے خدا کی قسم ایسی شان اللہ نے اپ کے ان کے صحابہ کو جو ہے وہ عطا فرمائی اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ عید الاسلام بھی عمر کے مصداق ہیں اور آپ کے ایمان لانے پر اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ان کی موافقت پر ان کی رائے پر قرآن کی تقریباً اکیس آیات نازل ہوئی ہیں تو جب ان کا انتقال ہوا شہادت پائی ہے آپ نے تو تبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابئی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل کہتے تھے کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا اللہ اکبر ضبیرہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا حضرت انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو اصطلاحات قائم کی جو نئی نئی چیزوں کا آغاز کیا رہتی دنیا تک آج بھی بہت سے ممالک اس پر چل رہے ہیں یا ان میں سے کسی نہ کسی طرح ان اصولوں پر قائم ہیں سب سے پہلے باقاعدہ پولیس کا محکمہ فوج کا محکمہ آپ ہی نے جو ہے وہ قائم کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ اولیات پر نظر ڈالیں تو آپ کی اولیاتھی ہی ہیں یعنی وہ تمام کام جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں شروع فرمائے اور آپ سے پہلے جو ہے وہ کسی اور نے ان کا آغاز جو ہے وہ نہیں کیا تھا اگر ان کی ایک فہرست بھی جمع کر لی جائے تو بہت لمبی فہرست جو ہے وہ بن جاتی ہے لیکن چند باتیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیے عسکری کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو امیر المین موسوم پہلے شخص ہیں جنہوں نت ملوم معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا مذمت کرنے شراب پینے والے پر اسی کوڑے لگوائے متا کی حرمت کو عام کیا اور اسے کسی فرد کے لیے جائز نہ کیا جن لونڈیوں سے اولاد ہو جائے ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی نماز جنازہ میں چار تقبیریں پڑھنے کا حکم دیا دفاتر قائم کیے اور وزارتیں معین و مقرر فرمائیں سب سے زیادہ خطوحات حاصل کی مصر سے بہر علا کے راستے مدینہ منورہ غلہ پہنچانے کا بندوبست فرمایا صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا ترکے اور وراثت کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی آپ ہی نے سب سے پہلے درا ایجاد کیا آپ کا ذرا ایجاد ہونے کے بعد یہ بات ضرب المسل بن گئی کہ حضرت عمر کا ذرا تمہاری تلواروں سے زیادہ ہے بتناک ہے شہروں میں قاضی مقرر فرمائے گورنر صوبوں کے بنائے کوفہ بسرا جزیرہ شام مصر اور موسل کے شہر آباد کیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ابن ساکر نے اسماعیل بن کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضح الکریم ماہ رمضان میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں کندیر روشن دیکھی یہ روشنی دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا اللہ اکبر قمیرہ ابن صاحب کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آٹے کا ایک گودام بنوا دیا تھا اس میں آٹا ستو کھجورے منقع وغیرہ کافی رکھوا دی تاکہ حسب ضرورت ان چیزوں کو مسافر یہاں سے حاصل کر لیا کریں آپ نے مکہ اور مدینے کے درمیان ایسے انتظامات اور وسائل بہم پہنچائے کہ جس سے مسافروں کو اسنا سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو آپ ہی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیع کرایا اس میں ٹاٹ کا فرش بچھوایا آپ نے یہودیوں کو نجد سے شام کی طرف بیچ دیا اور نجران کے یہودیوں کو کوفہ منتقل کر دیا آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم کیا جہاں وہ اب موجود ہے ورنہ پہلے وہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا اللہ اکبر تو اولیات عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے صرف ان کی جو ہے وہ لسٹ جو میرے پاس ہے بڑھ کر سنا دی ہے ورنہ تو تفصیل میں جائے تو ان پر گھنٹوں بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب کسی شخص کو والی مقرر فرماتے تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا اعلی درجے کی غذا نہیں کھائے گا باریک ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا اہل حاجات کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا اگر ایسا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صوف کا لباس پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے حالانکہ آپ خلیفہ تھے اور اس لباس میں درا ہوئے بازار تشریف لے جاتے سالی کے وقت میں کہت سالی کے دوران ایک سال تک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متواتر گھی اور گوشت تناول نہ فرمایا آپ کی صاحبزادی اماحات ام اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اگر آپ عمدہ غذا کھائیں تو امور خلافت اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امر حق پر بھی زیادہ قوی ہو جائیں تو ارشاد فرمایا بچوں اس مشورے کا شکریہ لیکن میں نے اپنے دونوں دو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص دستور کا پابند ہے اگر میں ان کی رمیش اور دستور کے مطابق عمل نہ کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پا سکوں گا اللہ اکبر آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ تازہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے چنا چاہے آپ کے غلام یورفا نے اونٹ دوڑایا مچھلی لے آیا واپسی پر اونٹ کو نہلایا آپ نے فرمایا مچھلی ابھی رکھ دو پہلے اپنے اونٹ کو دیکھ لو چنا کہ آپ اونٹ کے قریب گئے اونٹ کے کان کے نیچے پسینے کے قطرے دیکھے تو غلام سے فرمایا کہ شاید تم ان کان کے نیچے پسینے کے قطروں کو دھونا بھول گئے ہو افسوس میں نے اپنی خواہش کے لیے غریب جانور کو تکلیف دی اس صورت میں خدا کی قسم میں اس مچھلی کو چکھ بھی نہیں سکتا آپ نے وہ مچھلی صدقہ کر دی اللہ اکبر کبیرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو چونکہ دعائیں مصطفیٰ ہیں عطائے خدا ہیں آپ کے دور خلافت میں جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ بائیس لاکھ مربع میل کا ایریا اسلامی حکومت میں شامل ہوا صحابہ کے گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آیا جس روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا اسی روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے بائیس جمادی العر تیرہ حجری کو آپ کے دور میں جیسا کہ میں نے ارض کی بہت خط ہوئی ہیں اگر صرف نام ہی گنواؤں تو میرا خیال ہے کافی رہے گا چودہ ہجری میں دمشق فتح ہوا حمص فتح ہوا بال بک فتح ہوا بصرہ فتح ہوا ایلا فتح ہوا نماز ترابی بھی چودہ ہجری میں شروع فرمائی پندرہ ہجری میں ملک اردن تبریہ یرموک قادسیہ فتح ہوئے حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ ہجری میں احواز مدائن جو ہے فتح ہوئے اور حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایوان کسرہ میں نماز جمعہ ادا فرمائی سفر کا مہینہ تھا اور سولہ ہجری ہی میں تقریب فتح ہوا بیت المقدس فتح ہوا کم سریم فتح ہوا فروج فتح ہوا حلب فتح ہوا انتاکیا فتح ہوا کرکیسا فتح ہوا بیت المقدس کی فتح بھی کیا فتح تھی کہ جب صحابہ کرام علیہ مدوان اجمعین نے لشکر اسلام نے بیت المقدس کے شہر کو جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں جو تھا اس کا جب محاصرہ کر لیا تو یہ قلعہ بند ہو گئے چاروں طرف بڑے بڑے دروازے اور فصیل ہوا کرتی تھی شہروں کی اس دور میں اب عیسائی اندر صحابہ کرام رام نے چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا اب جو ہے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے اپنے سپاہ سالار سے کہا کہ ہماری آسمانی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شرائط کے مطابق معاملہ کر لیا جائے جب ظاہر ہے کہ اندر یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب پیشکش کر دی شرط رکھ دی وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے امیر المومنین کو کہیں کہ وہ مدینے سے یہاں آئیں اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ لکھیں ہم آپ کے بعد گزار بننے کے لیے تیار ہیں بیت المقدس ہے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے ہمیں امن سے یہاں رہنے دیا جائے ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں لہذا جب یہ انہوں نے شرط رکھ دی تو حضرت الرحمن ابن عوف حضرت سیدنا خالد بن ولید و دیگر بڑے بڑے جو اس وقت جرنیل صحابہ تھے انہوں نے کاسد کو مدینہ منورہ بھیجا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں آپ نے صرف ایک اونٹ لیا اور ایک غلام دیا کبھی آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو غلام مہار پکڑ کر پیدل چلتا کچھ دیر کے بعد میں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت سیدنا عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ انہوں مہار پکڑے اونٹ کی جو ہے وہ چل رہے ہوتے اللہ اکبر کبیرہ کوئی پروٹوکول نہیں کوئی محافظ دستہ نہیں اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے لشکر اسلام کے قریب پہنچے وہی سادہ سا لباس وہی سادہ سا پیون لگا ہوا لباس اور عیسائی لوگ بھی اپنے قلعے کی فضیلوں پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شاندار مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا کیا کرو کر فر کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا اور کیا اس کے ساتھ جام کا دستہ ہوگا لیکن ان کی حیرت نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہے دوسرے نے جو ہے وہ مہار پکڑی ہے اور پیدل چل رہا ہے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے امیر المومنین مسلمین کے ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار اور ایک ہی غلام آگے مہار پکڑے آ رہا ہے ان کی سادگی دیکھ کر رہے وہ عیسائی بھی حیران ہو رہے ہیں لیکن ان کی حیران ہی تو اس وقت دو چند ہو گئی جب انہیں یہ معلوم چلا کہ خلیفت المسلمین وہ نہیں جو اونٹ پر سوار ہیں وہ تو ان کے غلام ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ہو تو مہار پکڑے ہوئے پیدل چل رہی ہیں کیونکہ باری اس وقت غلام کی تھی اوپر بیٹھنے کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مہار پکڑی ہوئی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس وقت لشکر اسلام میں بعض ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو بہت سادہ لباس میں آئے ہیں تو یہ معاملہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بہت مشہور آپ کا یہ قول ہے بہت مشہور آپ کی یہ بات ہوئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عزت لباس میں نہیں ہے بلکہ عزت تو اسلام میں ہے عزت لباس میں نہیں عزت تو اسلام میں ہے تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ سولہ ہجری میں احواز فتح ہوا مدائن فتح ہوا تقریب فتح ہوا بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا کن سرین سروج حلب ان کر پیسا فتح ہوئے سترہ ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور اس وقت چونکہ سخت ترین کہت سالی ہو رہی تھی سناچے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر تھی آپ نے وہی چادر اوڑی اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو لیا کھلے میدان میں آئے مسلمانوں کے ساتھ نماز استجاء ادا کی نماز استفقا ادا کرنے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عباس ردی اللہ تعالی انہوں کا ہاتھ پکڑا اور اللہ رب العزت کی وارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر سے جو ہے یہ پریشانی اور قحط سالی دور فرما دے راوی کہتے ہیں کہ نماز استثقاء کے بعد ابھی صحابہ اور مسلمان جو وہ واپس گھروں میں نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی اور کئی روز تک جو ہے وہ الحمد بارش ہوتی رہی الحمد سما الحمد للہ اٹھارہ ہجری میں نیشا پور حلوان شمساز خیران نصیبین اور بعض جزائر اور موسل فتح ہوئے انیس ہجری میں کیساریا فتح ہوا بیس ہجری میں مصر فتح ہوا قیصر روم کا انتقال ہوا اکیس ہجری میں اسکندری نواہنگ جو ہے وہ فتح ہوئے بائیس ہجری میں آذربائیجان جان ہمدان وغیرہ فتح ہوئے تئیس ہجری میں کرمان وخستان بکران اصفہان فتح ہوئے الحمد سما الحمد تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ تمام شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے جبھی میرے رب نے ان کی شان کو ارشاد فرمایا تھا یا یاسبین المکمین غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ مسلمان جو تمہارے پیرو ہوئے حضرت سیدنا سعید بن جبیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی الحمد خوف خدا آپ کو اتنا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ تن کا اٹھا کر فرمایا کاش میں یہ تن کا ہوتا کاش میری ماں مجھے نہ جن جنتی, جنتی کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا کیونکہ آپ اللہ تعالی سے بہت خوف رکھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر خوف کرتا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی آپ فرمایا کرتے تھے کہ بروزے قیامت اگر اعلان کر دیا جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جنت میں چلے جائیں تو میں اللہ کے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ جہنم میں بیجا جانے والا میں ہی کیوں نہ ہوں آپ کا جب وصال ہو رہا تھا آپ نے اس وقت لی وصیت فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں مجھے جلد دفنا دینا اگر میں اللہ کا کے علم کے مطابق رحمتوں اور برکتوں کے مجھ پر نازل ہونی ہے تو میں اللہ کی رحمت میں جلدی جانا پسند کروں گا ورنہ مجھ جیسے کا بوجھ اتنی دیر تک تم لوگ نہ اٹھانا اور مجھے جلد دفن کر دینا حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو یہ ہے مصنف الفردوس کی حدیث ہے کہ رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا محموم ہے کہ فرمایا کہ میرے لباس بشریت کا خمیر اللہ نے جہاں سے لیا وہیں سے اللہ نے صدی اکبر اور عمر کو بھی پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر دیکھیے میرے آقا کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں موجود ہیں مدینہ پاک میں اپنے روزہ پاک پر وہیں پر شہ خین بھی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور آپ کی خلافت دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا عنہ کی کہ زمین پر بھی ہے دریاؤں پر بھی ہے اور فضاؤں پر بھی ہے آپ کے دور میں ایک مرتبہ سرزمین مدینہ پر زلزلہ آ گیا آپ نے سرزمین مدینہ پر کوڑے مار کے ارشاد فرمایا کہ اے مدینہ کی سرزمین اگر عمر تجھ پر عدل کر سکا ہے تو تاقد تو ہو جا اور تب سے آج تک مدینہ منورہ میں کہیں زلزلہ نہیں آیا الحمدللہ للہ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی میں چونکہ مصر فتح ہوا تھا اور اس وقت جب کے فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن العص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تو دریائے نیل کو خوش خشک ہو رہا تھا اور مصری قوم میں یہ مطلب شیطان نے بات بٹھا رکھی تھی ان کے دل و دماغ میں کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو وہ ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا کے بیچ میں لے جا کر اس کو ذمہ کر دیتے اس کی بھیڑ چڑھا دیتے اور پھر دریا کا پانی جاری ہوتا تھا اب اس رسم میں کبھی کو وہ صدیوں سے کر رہے تھے جب اس وقت بھی دریا کا پانی کم ہو رہا تھا تو مصری قوم نے یہی کرنا چاہا لیکن جب حضرت سیدہ امر بن العاص جو کہ فاتح مصر ہیں ان کو معلوم چلا تو انہوں نے اس کو سختی سے روک دیا کہ اسلام ان خرافات کی اجازت نہیں دیتا چنانچہ مصری قوم نے کہا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں یہاں صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ پانی خشک ہو گیا تو ہم یہاں کیسے رہ سکیں گے لیکن آپ نے ان کو اس مضمون فیل سے روکا اور ساری صورتحال لکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مدینہ منورہ بیجی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو آپ نے دریا کے نام خط لکھا کہ امیر مریین عمر من خطاب کی طرف سے اے ریائے نیل تجھے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کی حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا اور اگر تو اللہ کی حکم سے جاری نہیں ہوتا تو تیرے پانی کی ہمیں قطر ضرورت ہی نہیں ہے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ خط لے کر دریا میں اتر رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں مصری قوم جو, جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ مسلمان کیسی قوم ہیں ان کے امیر لام کیسے خلیفہ ہیں کیسی حکمران ہیں کہ بلا کسی حکمران نے آج تک دریاؤں کے نام بھی خط لکھا ہے لیکن آپ ابھی دریا خط میں ڈال کر مکمل طور پر واپس باہر بھی نہ آئے تھے کہ پانی ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے اور دریائے نیل انشاءاللہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی جل بتا اور دیکھیں زمین پر بھی آپ کی حکومت کہ مدینے کی زمین پر زلزلے کو روک دیا دریاؤں پر بھی آپ کی حکومت اور سورج پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہے مصنوعی شریف پڑھے ہیں آپ شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ سخت گرمی پڑی تو آپ نے سورج کی طرف نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے سورج تو غلام آنے مصطفیٰ پر اتنی گرمی کر رہا ہے آپ نے یہ ارشاد فرمانا تھا کہ سورج نے گرمی سمیٹ لی اللہ و اکبر کبیرا سورج نے اپنی گرمی کو سمیٹ لیا یہ شان ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر حضرت سیدنا اللہ ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ لشکر کی خبر دینا یا ساریت الجبل کہہ کر الحمدللہ للہ الحمدللہ یہ آپ کی کتنی بڑی جو ہے وہ کرامت ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج کرنا اور اللہ کی حفاظت دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک ایلچی نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو شیر سامنے آ گیا وہ بے ہوش ہو گیا غیر سے آواز آئی اے عمر آپ نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہم نے آپ کی حفاظت کی ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی اور آپ کا خوف خدا کا خوف آپ کے دور میں ایک مرتبہ جب کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک نوجوان جو ہے وہ سامنے سے آ رہا تھا شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی اور آپ کے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا تھا اب جب نوجوان نے دیکھا کہ سامنے گلی سے رستے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان تشریف لا رہے ہیں امیر المومنین ہیں اور ادھر سے یہ آ رہا تھا تو اب اچانک اس کا جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہاتھ میں چونکہ شراب کی بوتل تھی اور جانتا تھا کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں دیکھا تو کوڑے برسانا شروع کر دیں گے کیونکہ میں حرام کام کر رہا ہوں شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہوں سناچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے نیک بندے حضرت عمر سے میری ملاقات بس اب ہونے ہی والی ہے میں ان سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تیری عزت کی قسم اگر آج تو مجھے ان کے سامنے رسوائی سے بچا لے تو تیری عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی بھی یہ حرام کام نہیں کروں گا اے اللہ میری عزت رکھ لینا اب یہ دعا مانگی اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حالت دیکھی کہ وہ انتہائی پریشان ہے تو ارشاد فرمایا کون ہو اور کیا چیز اپنے لباس میں چھپا رہے ہو آپ نے جیسے ہی ارشاد فرمایا اس نے اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ حضور سرکا ہے تو فرمایا دکھاؤ تو جب بوتل سامنے کی تو اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا تھا وہ واقعی سرکہ بن چکی تھی تو حضرت ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا خوف خدا کا خوف تھا اگر ان کا خوف خدا کا خوف ہوتا تو اللہ شراب کو سرکے میں کیوں تبدیل فرماتا اللہ اکبر بزرگوں کا ادب یہ اللہ کو پسند ہے بزرگوں سے خوف یہ اللہ کا اللہ تعالی ہی کا خوف ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اسے بہت نیکی ہے یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ ادب اور احترام جو ہے وہ کیا جائے اللہ اکبر طبیلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ضی الحج کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی اور حضرت سیدنا سہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ کیفیت تاری تھی تو ایک شخص نے آپ سے یہ عرض کی کہ حضور آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر جائیں تو آپ نے اس حالت میں فرمایا کہ اے شخص اللہ تجھے غارت کرے کہ تم مجھے کتنا غلط مشورہ دے رہا ہے میں عبداللہ کو کیوں خلیفہ بناؤں جس شخص کو اپنی بیوی بی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا کیا میں اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دوں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے اس رسم کو جاری نہیں فرمایا بلکہ آپ نے چھ صحابہ پر مشتمل جو ہے وہ ایک مجلی سے بنا دی کہ جو خلیفہ کا آئندہ انتخاب کرے گی اور فرمایا تھا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ راضی رہے ہیں ہمیشہ راضی رہے ہیں اور فرمایا اس وقت بدری صحابہ اور عہد والے صحابہ اگر ہوتے تو ان کا حق تھا لیکن ان میں سے اکثریت اب نہیں ہے سنا کہ آگ نے حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا زبیر حضرت سیدنا طلح سیدنا سید النا عبدالرحمن ابن اوب اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان چھ انتہائی کامل ترین بزرگوں پر مشتمل اسلام کی سب سے بہترین جو ہے وہ مجلس مشاورت کا انتخاب فرما دیا کہ یہ خلیفہ آئندہ مقرر کرے گی الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد آپ کی شان کیا ہے ابن اثارک نے عصاکر نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی آپ نے اس سے فرمایا چپ رہے اس نے پھر وہی بات دوہرائی آپ نے فرمایا چپ رہے تب اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے جو بات کہتا ہوں وہ سچ ہوتی ہے مگر آپ نے مجھے جس بات پر چپ رہنے کا حکم دیا وہ واقعی جھوٹی تھی تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹ کو پہچان لیا کرتے تھے اور یہ بات آپ کے لیے مخصوص تھی یعنی آپ کو جب یہ معلوم چلتا تو آپ مطلب جو ہے وہ پہچان لیتے کہ کون مجھ سے سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ اللہ اکبر کبیرہ بے نے دلائل میں روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ اہل عراق نے آپ کے مقرر کردہ والی کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا ہے آپ کو یہ خبر ملی کہ اہل عراق نے آپ کے مقرر کردہ والی کو گورنر کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا ہے اس خبر سے آپ کو سخت غصہ آ گیا آپ تیش کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لائے نماز پڑھی اور یہ دعا کی الہی اگر ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو ان کو اپنے وبال میں گرفتار فرما اور ان پر قبیلہ بنی ثقیب کا ایک چھوکرا مسلط فرما دے جو ان پر ایسی حکومت کرے جیسی عہد جاہلیت میں کی جاتی تھی اور الہی نہ ان کے نیک عمل کو قبول فرما اور نہ عمل بد سے درگزر فرما اللہ اکبر اور یہ جو چھوکرا تھا نا یہ حجاج بن یوسف تھا اور مطلب یہ بھی ایک روایت ملتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں جو جھوٹ بولتا تھا آپ اس کو پہچان لیا کرتے تھے اللہ تبارک مطالعہ جلا جلال آپ کے مزار پر انوار پر خرب ہرب رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہمیں محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آج چودہ سو اکتیس ہجری چودہ سو اکتیس ہجری کی پہلی رات ہے پاکستان میں دعا کریں اللہ رب العزت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صدقے اسلام کو پھر غلبہ عطا فرمائے اسلام کو پھر عزت عطا فرمائے ملک پاکستان کو استحکام اور اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی جلا نے ان کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کیا فتح مند کیا مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی پھر مسلمانوں کو ایک ہو کر بیت المقدس کو آزاد کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے تمام علماء کا خایا بھی تادر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے آمین آمین آمین اللہ ہم آمین ثم آمین وما علینا البلابین ابھی ناز شریف ایک بلے فرمائے اور ان شاء اللہ امید ہے کہ حضرت علامہ استاد العلماء طبلہ محمد اشرف قادری صاحب دامت برکات و مالیہ موجود ہوں گے تو شان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر آپ یا ان کی ذات پر معاذ اللہ بد باطن حضرات جو کہ اگر مطلب جو جو بھی ان کی شان میں بکواس کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں ان سے متعلق آپ کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و یہ جواب ارشا فرمائیں گے اللہ تعالی ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے لمبی زندگی خیریت عقیت کے ساتھ نصیب فرمائے آمین تو تشریف لائے یہ ایک بھائی تھے بحانی صاحب ہاں ایک بھائی تھے جن کا کوئی سوال تھا وہ بار بار اپنے سوال سے متعلق لکھ رہے تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا ان کا ابھی ہیں وہ Uh, سمانا بھائی ایک تھے نا بھائی وہ شاید آپ ان سے کوئی گفتگو فرما رہے تھے وہ کسی کا کوئی سوال تھا پتہ نہیں ایمرجنسی میں کیا ہے وہ کیا سوال تھا تو uh, علامہ صاحب تشریف شرما علامہ صاحب تشریف شرما ابھی اگر تشریف شرما ہے تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے جی حضرت میں پھر ان بائیوں سے درخواست کرتا ہوں الحمد للہ الحمد للہ استاد العلما حضرت علامہ محمد اشرف قادری صاحب دامت برقاتم عالیہ موجود ہیں تمام بائیوں سے درخواست ہے کہ ہینڈ ریز فرمائیں تمام بائیوں سے درخواست ہے کہ ہینڈ ریز فرمائیں اور جو بھی سوال پوچھنا چاہیں تو الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد ہمارے استاد صاحب موجود ہیں ان سے آپ سوال ارض کریں انشاءاللہ یہ جواب درخواست فرمائیں گے تو میرے سامنے جو اس وقت دِس ہے بیسٹ ویریئر بھائی آپ کا ہینڈ سب سے اوپر ہے آپ تشریف لائیں اپنا سوال کریں ان شاء اللہ تعالی آ، آ، لاما صاحب جواب دیں گے تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیرہ بھائی جان آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پندرہ آیتوں کا حوالہ دیا تو میں صرف وہ آیتیں لکھنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو پلیز آپ مجھے آیت نمبر اور اور شان نذور بھی پلیز بتائیے گا تو میں وہ ریفرنس جو ہے نا وہ لکھنا چاہتا ہوں بڑی مہربانی السلام علیکم جی جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام میں انتظار فرما رہا تھا کہ شاید علامہ صاحب تشریف لائیں حضرت یہ آیتیں میرے پاس موجود ہیں تقریبا یہ سترہ انیس اکیس آیتیں ہیں مختلف مطلب روایات ہیں بعض کے نزدیک سترہ بعض کے نزدیک انیس بعض نزدیک اکیس آیات ہیں وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ موافقت پر جو انہوں نے رائے دی ہے اس پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے ان آیتوں کے جو ہیں پراپر حوالے تو اس وقت موجود نہیں لیکن آیتیں ہیں ان میں سے کئی مطلب جو ہیں حوالے میرے علم میں بھی ہیں لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ ان کے شان نزول بھی بتاؤں تو اب یہ سترہ یا انیس آیتوں کی اگر شان نزول بھی بتاؤں گا تو پھر اس میں کافی طویل وقت ملے گا لگ جائے گا میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں وہ کتاب ہے تاریخ الخلف وہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء یہ جو ہے وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شاہ فعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور ریفرنس دے دیں میں... ہاں تو میں ریفرنس ہی تو دے دیا دی نا آپ کو تاریخ الخلفاء ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں مطلب آپ صرف فہرست میں بھی آ جائیں تو جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں ذکر خیر ہے وہ فہرس بھی پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس جو فہرس ہے آرا حضرت عمر فاروق سے موافقات قرآنی صفحہ نمبر 287 ہے میرے پاس ٹھیک ہے صفح نمبر 287 ہے یہ میرے پاس جو کتاب ہے پروگرسو بکس والوں کی ہے تاریخ الخلفہ شمس بریلوی کا ترجمہ ہے شمس بریلوی کا ترجمہ ہے تاریخ الخلف تو آپ وہاں سے پڑھ لیں تو یہ آسانی ہو جائے گی ورنہ اس کے لیے کم سے کم پھر ڈنٹا سے ٹک لگے گا حضرت ہر چیز کی ترکیب میں ٹھیک ہے جزاک اللہ تو باقی بھائی تشریف لائیں یہ کیونکہ خاص مجھ سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا تو میں نے عرض کر دیا تو حضرت صاحب موجود ہیں وہ جواب عطا فرمائیں گے تو سبحانی بھائی آپ تشریف لائیں اور حضرت صاحب سے سوال ارض کریں السلام علیکم سر میرے دو کوشچن نے پہلا کوشچن تو میرا یہ اگر میرے انکل میں وہ نہیں جاب سے ان کوئی ٹائم بہت ان کے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے وہ جمعہ کی نماز جماعت ادا نہیں کر سکتے میرا پہلا سوال تو یہ تھا کیا وہ نماز زور بغیر جمعہ کی نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں اور دوسرا کوشچن ہے کہ ہم پر نماز پڑھتے ہیں پڑھتے مراکش کے عربی ان کے ساتھ وہ خطبہ ان کا خطبہ کے کیا سنتے پڑ جا سکتی ہیں یا نہیں تو خطبہ کے کرتے میں وہ دعا مانگتے ہیں تو کیا خطبہ ابھی ختم نہیں ہوتا جب دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے خطبہ کے اینڈ میں وہ دعا مانگتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تو کیا وہ دعا مانگنا ٹھیک ہے یا کہ نہیں بہت شکریہ اللہ خیر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پہلا سوال آپ نے کیا تھا uh, نماز غالباً ظہر سے متعلق تھا آپ کا سوال پہلا اور uh, نماز ظہر آپ جمعے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو سبحانی بھائی پہلا سوال یہی تھا آپ کا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں کون سے ملک میں ہیں آپ اسپین میں ہے اچھا اچھا, اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو دیکھیے اسپین جو ہے نا وہ تو اس وقت دارال اسلام ہے ہی نہیں اسپین جو ہے وہ دارالاسلام نہیں ہے اسلامی حکومت یہاں رہی ہے بس میں بعد میں پھر یہاں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا غالباً پندرہ سو عیسوی میں اور اسپین میں تو پھر بہت برے حالات ہوئے پرانے پاک لاکھوں کی تعداد میں جلا دیے گئے مسلمانوں کو شاعر اسلام پر بھی عمل کرنے پر پابندی لگا دی گئی حتیٰ کہ وہاں مسجدیں بھی شہید کر دی گئی حتیٰ کہ جو رہ بھی گئی تو تالے لگا دیے گئے تو وہاں تو میرا خیال ہے کہ اب شاید اکا دکا مسجد شاید بنی ہے وہ بھی اتنی صدیوں کے بعد تو ہم اس کو دار الاسلام نہیں کہہ سکتے وہ دار دارالحرب ہے دار دارالقفر ہے البتہ جب یہ معاملہ ہے تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز وہاں پر فرض بھی نہیں جمعہ کی نماز وہاں پر فرض بھی نہیں اگر مسلمانوں نے وہاں کسی جگہ پر جمعہ کی نماز کا آغاز پہلے سے کیا, ہوئی کیا ہوا ہے تو جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دارالکفر میں یا دارالحرب میں جو ہے وہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی جمعہ کی آپ اگر شرائط دیکھیں تو شرائط جمعہ میں سے ایک اسلامی ملک ہونا بھی ہے مملکت اسلامیہ میں جمعے کی نماز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تاکہ اسلام کا ایک جو ہے وہ غلبہ ظاہر ہو مسلمانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے اور عید کی نماز کا بھی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے لیکن بہرحال وہاں پر چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے لیکن ایسے تمام ممالک جہاں پر بلے وہ دارالکفر ہیں اگر وہاں جمعہ کی نماز مسلمان ادا کر لیتے ہیں تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا جمعہ نہیں ہوا ان کی جمعہ کی نماز ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمعے سے پہلے زہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جہاں تک مسئلہ ہے کہ دارالکفر میں جمعے کی نماز فرض ہی نہیں تو اگر کوئی زہر کی نماز پہلے پڑھ لے گا تو زہر کی نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اگر وہاں پر جمعہ پراپر ہوتا ہے اور وہاں پر جو امام صاحب ہیں وہ بھی شرائط امامت پر پورا اترتے ہیں تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جمعے کی نماز ہی ادا کی جائے تاکہ یونٹی رہے اتحاد رہے اور اتفاق رہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر ظہر کی نماز ہی ادا کی جائے گی اور اسی طرح اسپین میں جن جن شہروں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں کے مسلمان بھی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جمعہ اپنے گھروں میں تو نہیں پڑھ سکتے تو وہ وہاں پر ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات آپ نے جو فرمائی تھی وہ اصل میں میں نوٹ نہیں کر سکا آپ کے سوال دوسری بات آپ دوبارہ آ کر مائک پر بتائے میں انشاء اللہ کرتا ہوں آپ تشریف میں السلام علیکم جی دوسرا میں کیا خطبہ کے دوران جمعہ کی سنتے ادا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں اور یہ جہاں جمعہ ادا کرتے ہیں یہاں کے لوگ عربی ہیں مراکش کے تو وہ جمعہ کے آخر میں ابھی خطبہ شروع خطبہ ختم نہیں ہوتا تو آخر میں وہ دعا کر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کیا خطبہ کے آخر میں دعا مانگنا ٹھیک ہے یا کہ نہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ نے دوبارہ تکلیف کی میں مانگنا چاہتا ہوں دیکھیے حضرت جہاں تک خطبے کے بعد دعا مانگنے کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں فکہ اس سے منع کرتے ہیں فکا حنفی سے جو تعلق رکھتے ہیں فکہ وہ منع کرتے ہیں لیکن بعض کے نزدیک دعا مانگنے میں حرج بھی نہیں جیسا کہ فتح نوریا مطلب ایک بڑا مشہور فتح کی کتاب ہے تو ان صاحب فتویٰ جو ہیں فتح نوریا بہت مشہور عالم دین ہے اور بہت مطلب اچھے ان کے مطلب فتاوہ ہیں فقیح اعظم ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی صاحب انہوں نے اپنے فتح نوریا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جمعے کی نماز میں خطبے کے بعد دعا مانگ بھی لے بلکہ دونوں خطبوں کے درمیان بھی اگر دعا مانگ لے تو حرج نہیں ہے لیکن اکثر علماء اور ففحا جو ہے وہ منع فرماتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خطبے کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر نماز جمعہ جو ہے وہ جماعت ادا کی جاتی ہے نماز قائم کی جاتی ہے لہذا وہ دعا اس وقت اگر کسی نے مانگنی بھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ دل میں مانگی جائے اب آپ جس جگہ پر موجود ہیں غالباً مراکش میں وہاں پر میرا خیال ہے کہ فکا حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم ہوں گے غالباً وہاں ممکن ہے کہ حضرت شجیز جی امام مالک یا حضرت امام یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کے مقدس زیادہ ہوں گے تو وہ اپنے امام کی پیروی کریں تو یہ ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے امام کی پیروی کریں ہم فکا انفی جی کے جو لوگ ہیں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے فقہی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اپنے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلب فالو کرنا ہے لہذا ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مطلب جب نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو بیان کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے سنتیں لوگ ادا کرتے ہیں یا بیان جو پہلے اذان ہو جاتی ہے لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں بیان کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے خطبے کے فوراً بعد نماز تو لہٰذا اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ خطبے کے دوران جو ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھیں گے خطبہ اگر شروع ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ سنتیں ادا نہیں کریں بلکہ خطبہ سنیں اب وہ اپنے امام کے پیش نظر جس طرح بھی وہ خطبہ کی ترکیب ان کی ہے دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے وغیرہ وغیرہ تو آپ مطلب خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھیں گے خطبے کے بعد نماز ادا کریں اگر وہ شرائط امامت پر امام پورا اترتا ہے فکا انفی کی بھی رعایت کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ یعنی دو فرض نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ چار سنتیں پڑھیں چار سنتیں پڑھنے کے بعد جو پہلے والی چار سنتیں رہ گئی تھیں دو فرضوں سے پہلے پھر وہ ادا کر لیں تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیں اس طرح ان شاء اللہ تا اعلی ہوگی ورنہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو اس کا ادب ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جیسے نماز میں لہذا ہم خطبے کے دوران نماز ادا نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی نے پہلے سے ہی نماز شروع کی ہوئی تھی سنتیں اور کوئی بہت آہستہ بڑھتا ہے اسی دوران اذان بھی ہوئی خطبہ بھی شروع ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ جب خطبہ شروع ہو جائے اس وقت سنتیں ہرگرز ہرگز نہیں ادا کی جائیں گی خطبے کا سننا بھی لازمی ہے امید ہے ان شاء اللہ ہوں گے چود سے اب آپ تشراہیں السلام علیکم و اللہ میں uh, حضرت uh, میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے کہ uh, کیا اگر یہ سڑک وغیرہ سے پانی ہوتا ہے نا یہ کپڑوں پر پڑے تو کیا ہے وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں uh, uh, مطلب کہ یہ بارش کا اور uh, اس طرح اس طرح کا پانی ہو وہ دیکھیں نا سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو گاڑی وغیرہ گزرے تو اس سے پھر چھینٹے بن جاتی ہیں تو کیا اس سے کوئی مطلب ناپاک ہو جاتا ہے ایک سوال تو یہ میرا تھا حضرت اور دوسری میں یہ عرض کروں گا بیسٹ وار بھائی اگر آپ کے آپ کے پاس یہ کتاب ہے میرے خیال میں نہیں ہوگی تو اگر کسی بھائی کے پاس وہ لنک ہے نا اس کا نہیں ہے نا تو یہ لنک ان کو جناب دے دیں یہ اسلامی ایجوکیشن سے نا تو وہاں سے یہ میرے خیال میں ان کے لیے آسانی رہے گی تو آپ آجے جائیں مائیک میں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داتا 313 محترم آپ نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے 26 ہجری کو جو صلاح جو ترابی کی ہے وہ سٹارٹ کروائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ترابی ہے یہ نہیں پڑھائی جاتی تھی یا پڑھائی جاتی تھی یا حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں پڑھائی گئی تو بعد میں حضرت عمر نے اسٹارٹ کی تو یہ ذرا پلیز تفصیل سے بتا دیں السلام علیکم کہ یہ ہم جو ترابی پڑھتے ہیں بیس یا آٹھ یہ حضرت عمر کہ کہنے بھی پڑھ رہے ہیں یا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم مائک سیاست جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں سب سے پہلے چودری صاحب کی سوال کا جواب دے دوں سوانہ بھئی آپ نے مسئلہ دریافت کیا تھا کہ اگر سڑک وغیرہ پر پانی ہو اس کے چھنٹے پڑ جائیں تو کیا اس کو کپڑوں کو پاک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور آپ نے پھر خاص طور پر بارش کا ذکر کیا کہ بارش کا پانی تھا تو دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ فقی فک کے اعتبار سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پانی ناپاک ہے تو برف کا تھا حضور اچھا برف کا پانی تھا فک کے اعتبار سے اگر وہ پانی ناپاک تھا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جسم بھی ناپاک ہوگا جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو پاک کیا جائے گا اور, اور پھر ڈسٹ بات ہے عبادت کی جائے گی لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک اب چونکہ کنفرم نہیں ہوتا بعض اوقات انسان اپنی گاڑی میں ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے یا کار میں ہوتا ہے یا مطلب ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک تو جب ہمیں کنفرم نہیں ہے تو اب کنفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا ہم اس کو پاک ہی تصور کریں گے لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کے پیش نظر ان کو دو... کپڑوں کو دھو لینا چاہیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے لیکن ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے برف کے پانی کی مثال دے دی تو پانی وہ ظاہر صاف ستھرا ہوگا لیکن ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہو کہ پانی پاک ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے مٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اب جب وہ لباس پر پڑتا ہے تو کپڑے اس کی وجہ سے ناپاک تو نہیں ہوتے لیکن اب وہ مٹی ہے یا جو بھی مطلب الٹی سی سی چیز پانی میں ملی ہوئی ہے اس کا رنگ کپڑوں پر گر جاتا ہے یعنی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اب جو بہتر پھر یہی ہے کہ ایسے گندے کپڑوں کے ساتھ نماز نہ ادا کی جائے اگر اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہے لیکن صاف نہیں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں چونکہ کھڑا ہونا ہے لہذا بہتر وہاں پر سنت یہ ہے کہ ان کپڑوں کو یا تو دھو لیا جائے جہاں, جہاں پر چھینٹے پڑے ہیں ورنہ مطلب جو ہے چینج کر کے جو ہے وہ پھر نماز ادا کر لی جائے یہ بہتر ہے اچھا اب آ جاتا ہوں میں بیسٹ وریئر بھائی کے سوال پر آپ نے چھبی فزری کے بارے میں کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ 26 ہجری کو جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز طرابی ادا کی تو حضرت 26 ہجری میں نے نہیں کہا 26 ہجری کو تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن وہ اس سے پہلے ہی وصال بھی فرما چکے تھے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے میں نے یہ عرض کی تھی کہ 14 ہجری میں یہ دوبارہ سن لیں چودہ ہجری میں مطلب جو ہے وہ نماز طرابی جماعت کے ساتھ شروع کرائی گئی اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز تراوی ادا نہیں فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا جو ہے وہ نماز تراوی ادا فرمائی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں بہت حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس کی ترکیب نہیں فرمائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جماعت کے ساتھ ادا مستقل طور پر نہیں فرمایا اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رقمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا فرماتے تو ممکن تھا کہ اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی معاملات ایسے احادیث میں ملتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کے بارے میں بھی کہ مطلب مجھے خوف ہے کہ تم پر یہ لازم نہ قرار دے دی جائے تحجد کی نماز کے بارے میں بھی تو اسی طرح اس حکمت کے پیش نظر اب آپ کا سوال اگر میں سمجھ پایا ہوں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلب کہنے پر جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں دیکھیں تراغی کی نماز نبی پاک علیہ السلام نے تو ادا فرمائی اس وقت صحابہ نے بھی ادا فرمائی لیکن حضرت عمر فاروق نے جو جماعت کے ساتھ قائم کی تو کیا ہم پیروی ان کی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا ان خلفۂ راشدین کی پیروی نبی پاک علیہ السلام کی پیروی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ بلا شک و شبہ ہے بلا شک و شبہ ہے دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے ہیں خدا کی قسم ایسے صحابہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیشمبیا صحابۂ کرام خطبہ حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بائیس لاکھ مربع میر علاقہ فتح ہوا ہے اب بے شمار مسلمان الحمد ہوئے ہیں لوگ اور اب اس وقت اتنی بڑی تعداد میں جب مسلمان ہوئے لوگ تو اب بہت زیادہ تفرقہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے کہ کوئی بیس رکعت پڑھ رہا ہے کوئی کم پڑھ رہا ہے کوئی اس طرح کی ترکیب تو آپ نے امت کو ایک جگہ جمع کیا اور طرزی کی نماز بیس رکعت شروع فرمائی اور آپ کے اس عمل پر لاکھوں صحابہ میں سے کسی صحابی کا انکار موجود نہیں ہے صحابہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے صحابہ کے رام علیہ اجمعین صرف اللہ سے ڈرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ان کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ تھا اور دور خلافت میں بھی پڑی جاتی تھی جی جی ان کے دور میں بھی پڑی جاتی تھی لیکن جماعت سے نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ میں درد کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو سال اور چھ سات مہینے کا جو دور حکومت رہا ہے آپ نے اس ڈھائی سالہ تقریباً دور خلافت میں آپ کو مطلب سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی میں آپ کو مطلب محاورتاً یہ عرض کر رہا ہوں ورنہ سانس تو آپ لیتے ہی تھے محاورتنہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یا یوں کہنے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی مہورت نہیں ملی کہ آپ ان تمام معاملات پر مطلب غور فرمائیں آپ کسی کو دیکھیں حضرت عمر فاروق نبی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ سو انتالیس حدیثیں روایت ہیں پانچ سو انتالیس حدیثیں جبکہ حضرت ابو حریرا ہیں حضرت انس ہیں دیگر صحابہ ہیں ان سے ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو اب وجہ یہی ہے ان خلفۂ راج سے اتنی کم کیوں کم کس وجہ سے کہ حکومت کی داغ اور اسلامی سرحدوں کو وسیع کرنا اور نظام مصطفیٰ کا مکمل طور پر رائج کرنے کی وجہ سے ان کو اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ مطلب حدیث حدیث بھی بیان فرماتے اور اس طرح جس طرح حضرت ابو ہریرا ظاہرہ مجھ تحدید نہیں چاہیے یہ محدث تھے محدث اور مجتحد میں فرق ہوتا ہے لہٰذا ان کا کام یہی تھا کہ حدیثیں مطلب جو ہے وہ پھیرائیں حدیثوں حدیث دانی بیان کریں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مجتحد بھی تھے آپ محدث بھی تھے اور پھر امیر المومنین بھی تھے اب ہر ایک کی اپنی اپنی ظاہر کے معاملات ہیں اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہیں اس حساب سے انہوں نے کام کیا ہے اور لاکھوں صحابہ نے یہ اجماع امت ہے اس پر اجماع صحابہ کہیں اس کو یہ جو تراوی کی نماز ہے اجماع صحابہ ہے مکہ مدینے میں بھی بیس رقط ہوتی ہے اور چاروں آئمۂ کرام میں سے کسی کا اس پر اختلاف بھی نہیں ہے اب سرکار اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ سنت اس کو بنانا ہم سنت موقع کیوں کہتے ہیں حالانکہ سنت موقع کا لفظ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہے سنت موقعہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں بیس رکت رابی کو کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا علیہ تم و خلف راشدین کہ تم پر میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے تو جب میرے آقا علیہ السلام نے خود خلف راشدین کی سنت کو جو ہے وہ اب لازم قرار دے دیا تو اب وہ ظاہر ہے کہ جو بات بھی ارشاد فرمائیں اور اس وقت کے صحابہ بھی عمل کریں جب اس دور کے صحابہ عمل کر سکتے ہیں تو چودہویں صدی ہری کا مسلمان کیوں نہیں عمل کرتا چودہویں صدی جری کا مسلمان کہلانے والا پھر آٹھ رقت کیوں بڑھتا ہے کیا وہ صحابہ سے بڑھ گئے کیا وہ صحابہ اگر عمر فاروق سے مخالفت نہیں کرتے تھے آج کے لوگ کرنے لگ گئے آپ سمجھ رہے نا میری بات اچھا اس کی میں دوسرے طریقے سے بھی مثال دے سکتا ہوں ویسے تو یہ موضوع علامہ اشرف قادری صاحب کا ہے کیونکہ وہ رقبہ زیادہ بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک دو مثال آپ کو دے دوں دوسرے طریقے سے تاکہ ان شاء اللہ آپ سمجھے ہوئے ماشاء مزید آپ کا زین ذرا مضبوط ہو جائے گا دیکھیے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا نہیں فرمائی تو ہم کیوں کریں تو ٹھیک ہے پھر بھائی تم قرآن کریم کے تیس سپارے بھی مسجدوں پر مینارے نہیں بنائے گئے گمبت خزرہ بھی نہیں تھا تو کیا ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں کون کہے گا گمبت خزرہ پر جتنی نعتیں لکھی گئی ہیں کوئی ختم کر سکتا ہے اللہ کو اکبر تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ شان دی ہے اور قرآن میں بھی ال العمری منکم فرمایا گیا تو یہ جو فکہاں ہیں یہ جو بڑے بڑے مجتحد ہیں ان کی پیروی بھی الحمدللہ اللہ رسول کی اس میں رضا ہے الحمد للہ ویسے میں آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ نے پوچھا ہی تھا تو قرآن کریم کی ویسے تو وہ تاریخ الخلفہ میں نے عرض کر دی تھی مقام ابراہیم کو مسلح بنانے پر بھی آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی ازواج سے پردہ کرنے کے بارے میں بھی سرکار علیہ السلام سے عرض کی تھی پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھی پھر ازواج مظاہرات نے نان نقے کی کمی پر غیرت کھائی تھی اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی اسیران بدر کے معاملے پر تحریم شراب پر عبداللہ بن اوبئی کے جنازہ بڑھانے سے متعلق غزہ بدل کے موقع پر مدینے سے نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ بھی حضرت عمر فاروق کا تھا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگا تو آپ کے زبان پر الفاظ تھے حضرت عمر فاروق کے کہ یہ بہتان عظیم ہیں اور آج بھی ایسی نازر ہوئی سہانا کا حاضہ بہتان العظیم پھر رمضان میں رات میں زوجہ سے قربک کرنے سے متعلق منافق اور یہودی کا فیصلہ جو حضرت عمر فاروق نے تلوار کا وار کر کے منافع کو مارا تھا فلاں و ربی کا نونا حتیٰ, حتی حق کی منہ کا یاد نازل ہوئی تھی گھر میں بغیر اجازت اندر آنا منع ہونا چاہیے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی قرآن کی عیت نازل ہوئی پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت اذان میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو آپ نے ان سے عرض فرمایا تھا سرکار سے ارج كى تھى كہ اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کا بھی ذکر کرو تو اشہاد اللہ مسمد اور اللہ بھی شامل کیا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہ بس میں جلدی میں چند باتیں نوٹ کر سكا ہوں ورنہ اور بھى ہيں سترہ بعض انيں بعض ميں اكيس آيت كہى ہیں اب ان آيتوں كو کو ڈھونڈنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کوئی حافظ صاحب ہوں گے تو بتا دیں گے ورنہ ہم کل بھی بتا سکتے ہیں لیکن یہ تاریخ الخلفہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس میں سب چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ سبانی بھائی آپ کشید رہیں السلام علیکم سر میں کون مسئلہ ہے ایک شادی شدہ انسان اپنی وائف کھول جانا ہے سبت نہیں کرتا مہینہ افراد ہو جاتا ہے کیا اس کے نام اس پہ غسل فرض ہو جاتا یا کہ نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیکھیے حضرت صحبت مکمل ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اگر آلے میں تناؤ تھا شہبت کے ساتھ منی اچھل کر یعنی تیزی سے باہر نکلی تو غسل فرض ہو گیا غسل فرض ہو گیا ٹھیک ہے البتہ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ بعض وقت بخول ہو جاتا ہے لیکن انضار نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے کوئی اچانک ایمرجنسی پڑ گئی اور بندے کو کہیں جانا پڑ گیا تو اگر دخول ہوا انزال نہیں ہوا تب بھی دونوں پر غسل فرض ہے بھی دونوں پر غسل فرض ہے لیکن یہاں چونکہ صحبت ہی نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحبت بھی کی نہیں وتی کی طرف جانے والے افعال میں مبتلا تھے کہ مطلب جو ہے وہ انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں صرف مرد پر ہی مطلب غسل فرض ہوگا کیونکہ انزال اس کا ہوا ہے جذاک اللہ اللہ بس وزیر بھائی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اور روم میں کسی اور سرکے کے روم میں جاتے ہیں تو ادھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سوال کریں تو اعتراض اٹھتا ہے کہ جب حجت الوداع میں دین مکمل کر دیا اللہ نے آج بھی نازل کر دی کہ آج دین مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام نے چینجنگ کیا اسلام میں چیزیں ایڈ کی ہیں میں اس لیے اس بات کو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ریفرنس کے کبھی کسی سے بات ہو تو ہم لوگ بھی نہ ان کو ریفرنس دے سکے کہ یہ بات ہے کہ اعت اٹھاتے ہیں سیدھا چھوٹی سی بات بھی کریں اذان کا اعتراض کر دیتے ہیں تراوی کا اعتراض کر دیتے ہیں ازانوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اسلام میں چینجنگ ہوئی ہے اس کو ہم بدت ہسنا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بدت ہنسنا یہ بدت ہے تو اس کا ہم کسی کو ٹھوس ثبوت یا کسی ایسے ریفرنس سے کسی کا منہ بند کر سکے کہ ایسی میں یہ بات آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاس رکھوں اور اس کو سنبھال کے جب کبھی کسی سے بات ہو تو میں اس کو دکھا سکوں کہ حجت الوداع میں اسلام مکمل ہو گیا آیت بھی آ گئی مور لگ گئی کہ یہ آج اسلام مکمل ہو گیا آج کے دن جو اللہ نے دینا تھا شریعت محمدی کو وہ پہنچا دیا تو اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں اعتراض اٹھتا ہے کہ تراوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باجمات نہیں ادا کی گئی آج جو مسلمان پڑھ رہا مین کے وہ بدعت کر رہا ہے جیسے جمعہ کے خطبہ ہے جمعہ کی ازان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک تھی اب دو ہو گئی اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں یہاں پہ پالٹا پہ سننے کے لیے تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہم بدت کر رہے ہیں یا ہم اس کو شریعت محمدی پہ ہی ہیں ہم کہ ہم کہیں بھٹک تو نہیں گئے تو پلیز مہربانی آپ آئیں مائک پھر بتائیے جی وعلیکم السلام اللہ. صلی و رحمت اللہ محمد الکرام وبارک وسلم علامہ صاحب موجود ہیں علامہ اشرف پادری صاحب موجود ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اچھا موجود ہیں چلیں حضور آپ کرم فرمائیں میرا خیال ہے جواب ارشاد فرمائیں آئیے مائی پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ناشا اللہ جی میں آج تو صلاحیت کرا آواز ٹھیک ہو رہی تھی میں کوشش کرتا ہوں ہاں جی اب اب اب میرا خیال آواز ٹھیک ہوگی لو ہے میرے طرف سے تو فل ہے. فل ہے میری طرف سے لو نہیں ہے یہ آج کے جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ آپ لوگوں نے تو روم کا نام بھی پڑھا ہوگا آج تو ہم لوگوں نے سزائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہ بیان کرنے کے لیے یہ روم کھولا ہے اور واحص آ پہلے سننا ہمیشہ یہ روم اوپن ہے سال کے بارہ مہینے الحمدللہ رب العالمین یہ روم اوپن ہے اس روم میں مفتی نظام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں آج تو چاہیے یہ تھا کہ ہر کوئی آ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا اور جو مخالفین جو ہیں ان کا رد کرتا یارو یہ حقیقت نہیں آج के محرم شریف کے مہینے میں ترابی کا مسئلہ اٹھانا تو ویسے ہی ہمارے مقصد کو الجھانے کے लिए ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلاد الطرابی جو ہے وہ ادا نہیں فرمائی تو ان کو کوئی ایسی دلیل لانی چاہیے کہ حضور علیہ اللہۃ وسلام نے سلاۃ التراویح ادا فرمائی تو اس کے, اس کے مقابلے میں ہم انشاءاللہ دلیل لائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جماعت کے ساتھ تین دن سلاۃ التراویح جو ہے پڑھنا ثابت ہے تو پھر اس پر اعتراض کس بات اور جب حضور علیہ سلاۃسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاۃ التراویح جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو پھر اس بات کو ہم لوگ جو ہیں یہ سنت مصطفیٰ کے تحت ہی ادا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تین دن جماعت کے ساتھ سلاۃ التراویح ادا فرما کے ہم لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ میری امت اس طرح سلاد التراویح ادا کرے اور اس کے ساتھ ہی جامع العلوم والحکم میں یہ بات موجود ہے کہ وہ سن تو حت طریق المسلوق فیصل تمس کو بما کا نہئی ہی وہ و خلفا من ال اعتقادی و المالی وقوالی واد ہی سنت کا سنت طریقہ اس کا نام ہے جس پر چلا جائے اور یہ اس طریقے کا تمسک ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین عمل تھے چاہے وہ اتفادات سے ہو یا اعمال سے یا اقوال سے اور یہی سنت کاملہ ہے اور اس کے بعد باقاعدہ جو جماعت ہے سلاد التراویز کی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام فرمایا ہے تو اس کے بارے میں فتوی ابن تیمیہ میں یہ بات موجود ہے اس کی جلد نمبر بائیس میں یہ روایت یہ بات موجود ہے والا کان جم عم عام واحد و اب بن کام اناس علیہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ الله و عمر هو من تعالیٰ خلف الراشدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عل کمبنتی سنتیل خلفاشدین سننا یہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں سے عبارت کو لکھا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں کو ایک امام پر جمع فرما دیا اور وہ امام حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جن کی امامت پر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق جمع ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پائے راشدین میں سے ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ کھلا پائے راشدین کی سنت لازمی اور اس کو داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دانوں کا ذکر اس لیے فرمایا یہ پکڑنے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں غرضے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام سر انجام دیا ہے وہ بالکل سنت تو گرامی قدر میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں جانتا کہ سائل کا مسئلہ کیا ہے شیعہ ہے یا کوئی اور مذہب ہے کس سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر شیعہ ہے تو وہ اس لیے اس پر اتراض کرتا ہے کہ شیعہ حضرات سلاۃ التراویح کو نہیں مانتے سب سے پہلے سائل کو اپنا مذہب جو ہے وہ واضح کرنا ہوگا پھر پھر دیکھیں گے کہ اس کے مطابق ہمارے پاس دلیل ہے یا نہیں پھر تھوڑی سی آسانی ہوگی ورنہ آج کا جو دن ہے آج تو ہم اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ کام جو ہے احسن طریقے سے اس کو ادا کریں اور جو دوست اس میں الجاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پیدا نہ کرے جزاک اللہ خیر اگر الجاؤ ہی پیدا کرنا ہے ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں سائل سب سے پہلے اپنا مذہب واضح کرے تاکہ اس کے حساب سے پھر اس سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں جزاک اللہ خیر اس کے بعد میں ایک منٹ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں اگر کوئی دوست نہ سنانا چاہے تو نہ سنا دے اس کے بعد فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہو بیان ہوتے رہیں گے اور آپ پر آپ پر اٹھنے والے اطراضات انشاءاللہ انشاء ان کو رکھا کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم اور التماج کرتا ہوں کوئی ساتھی لائیو نعت سنائے لائیو نعت جزاک اللہ السلام علیکم جی جزاک اللہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ مقرر میری میری وائس آ رہی ہوگی کسی بھائی نے مائک پر آنا ہے لائف ناز شریف سنانی ہے تو وہ مائک پر آ سکتے ہیں ویسے اسد آج کل ایک عام جو مسلمان ہے اس کو اپنے دین کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یا عید کی نماز پڑھ لی اب اور جب اس کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ہر کام جو تم اب کر رہے ہو وہ بدعت ہے یعنی اگر تم ترابی پڑھ رہے ہو تو بدت ہے تم مزار پہ جا رہے ہو تو بدعت ہے تم یہ کر رہے ہو تو بدعت ہے وہ کر رہے ہو تو بدعت ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یعنی میں وہ سارے کام کر رہا ہوں جو اسلام میں ہے ہی نہیں یعنی کہ ہر چیز کوئی بدعت قرار دے دیا جاتا ہے حالانکہ مسجدوں پہ منار قرون اولا میں نہیں تھے اب ہیں درس حدیث پہلے نہیں دیا جاتا تھا اب دیا جاتا ہے سے جلوس اب ہوتے ہیں اسٹیج سجتا ہے لوگ آتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں اسلام پر کابر پر تو یہ ساری چیزیں تو بدت نہیں ہوئی بدت کی ایک مختصر ایسی تعریف ہے کہ وہ جناب جو کام دین میں گمراہی پیدا کر دے وہ بدت ہے کوئی مسلمان آ کر کہہ دے کہ نبی کریم اللہ علیہ وَََََََیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو وہ اب دین میں گمراہی پیدا کر رہا ہے تو وہ بدت بدت وہ ایسی بدت ہے جو دین میں گمراہی پیدا کر رہی ہے لیکن آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی ناشریف شریف پڑھ رہے ہیں بلاز شریف منا رہے ہیں تو یہ گمرائی نہیں ہے یہ آپ اپنے دین کی ترویج کر رہے ہیں اپنی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں بیسٹ واجر صاحب کہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا تراوی کے متعلق یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں ابھی جیسے حضرت نے فرمایا ہے کہ اس میں ہوئی باقاعدہ جس کی بیس رکعات ترتیب پائی ہیں اور وہ ایک سلسلہ چلا ہے تو وہ ہم سے زیادہ دین جاننے والے تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے سیکھ رہے تھے ہم سے زیادہ جاننے والے تھے اور آج ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے دین میں جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے قرآن حدیث جو کچھ بھی ہے وہ ان کا احسان ہے کیونکہ انہوں نے ہی سینا بس سینا ان سے ہی چلتا ہوا ہم تک آیا ہے تو جو یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ دراصل خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بس لڑائی جھگڑائی ہوتا رہے اور کچھ نہ ہو یہ آپس میں اسی بات میں الجھے رہے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے بیس پڑنی چاہیے یا آٹھ پڑنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہی اس میں چلتی رہتی ہیں نہیں بہت سے اس کے ریفرنس ہیں بہت سے ہیں بیس رکعت پر تو جناب بہت سہیں بلکہ ابھی عربی میں وہ حضرت پڑھ کے بھی گئے کہ بیس رکعت پڑی چاہتی تھی اور پھر اس کی کئی تعریفیں بھی ہیں نا بھائی جان آپ سے کہا ہے نا کہ وہ دین میں آپ بیس رکعت تراوی پڑ رہے ہیں تو وہ دن میں گمرائی تھوڑی ہو رہی ہے لوگ مساجد میں آ رہے ہیں تیس دن رمضان میں لوگ مسجد مسجدوں میں ہوتے ہیں بیس رکعت تراوی پڑ رہے ہوتے ہیں. اس سے دین میں کوئی گمراہی تھوڑی پیدا ہو رہی ہے. Hmm. لوگوں کی بڑا جوش و خروش ہوتا ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے میں قرآن پورا قرآن شریف کھڑا ہو کے سن لوں امام کے پیچھے تو وہ تو دین میں ترقی پیدا ہو رہی ہے تو وہ آپ کو جس نے بتایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں غلط بات صرف سے ہی خیر آپ مائک پر آ جائیں تشریف لائیں علماء ہے آپ کی باتوں کا انشاءاللہ جواب دیں گے اور یہ خیر آج دین تھا عزد امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے اگر آپ اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا کر رہا ہوں. آ جائے آپ. السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ لاما صاحب میں نے تو جس سوال کیا تھا کہ ہمیں نا نیٹ پہ یہ باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں تو آپ نے کہلیں غصے کا اظہار کیا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا دن ہے تو وہ ٹاپک ہونا چاہیے تو میں معذرت خواہ ہوں. آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا تو میں جس وہ روم جوائن کیا اور وہ ہمارے بھائی وہ بات کر رہے تھے تو میں نے ان کی بات سے نہ سوال کر دیا تو ابن ٹیمیا کا آپ نے ذکر کیا ہے ایک ہمارے ادھر روم اور بھی ہے وہاں پہ ایک دن میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے حجت جو بکس ہیں نا وہ ہیں سیاستہ تو ان سے بات کی کرتے ہیں ہم لوگ ادھر سے ہی بات کرتے ہیں مناظرے وغیرہ بھی ہم لوگ ادھر سنتے رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسی بکس کا ذکر کرتے ہیں تو میں معذت خواہوں آپ سے کہ آپ نے مائنڈ کیا ہے تو میں بیٹھ کے سنتا ہوں آپ بسم اللہ پی آئی اور حضرت عمر کی شان میں بات کریں, میں سن رہا میںحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ نہیں میں نے برا محسوس نہیں کیا نہ ایسی کوئی بات ہے بلکہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کم از کم آپ اپنا مسلک بچلہ دیتے نا تو میں اس حساب سے آپ کو اس کا جواب دے دیتا یہ بات میں نہیں کہی تھی اور کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اگر آپ بچلاتے میں شیعہ مسلک سے ہوں شیعہ مذہب سے ہوں تو میں آپ کو گالیاں نہیں دیتا بلکہ کچھ نہیں بولتا اور نہ ہی آپ کو وہ بین کیا جاتا نہ ہی بانس کیا جاتا بلکہ میں کوشش کرتا کہ شیعہ کتب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا اصل میں جو محترز ہوتا ہے اعتراض کرتا ہے کیونکہ آپ کا اعتراض ایسا اعتراض تھا کہ آپ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اور دین مکمل ہو گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے یہ کیوں ہو شروع ہوا ہے اس کے, اس کے پیچھے کیا چیز تھی میں نے یہ جاننے کی کوشش کی ٹھیک ہے نا اگر آپ فرماتے ہیں نہیں میں شیعہ مسلک سے ہوں تو میں کوشش کرتا کہ شیعہ حضرات اگر سے نہیں پڑتے لیکن انکار بھی نہیں کرتے یہ باتیں میں کوشش کرتا تھوڑی سی باہر کے اگر ایسی بات ہے کہ آپ کو صرف اس لیے آپ سوال کر رہے ہیں کیونکہ شیعہ مسلک میں سلاد و تراویز نہیں پڑتے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی یہ سلاد الطراوی موجود ہے یہ اختلاف آٹھ ہے کہ بارہ ہے یہ ایک دوسرے دوسری چیز ہے لیکن سلاد ال تراویح کی اصل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو ادا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی, اس کی طرف رغبت دلاتے رہے ہیں اور خود بھی تین بن آپ نے جماعت کرا کے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ اس کی جماعت جو ہے بدعت نہیں ہے جو فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہے وہ بدعت نہیں ہوتا وہ عم دین ہے اور, اس اور صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے تھے پروانے تھے سنتوں پر عمل کرنے والے تھے آشک تھے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کوئی بدت ایجاد نہیں کی بلکہ مختلف دور میں جو کام جو ہے بعد میں ہوئے ہیں اصلاً وہ حضور علیہ اللہۃسلام سے ثابت ہیں تو ہوئے ہیں ورنہ نہ ہوتے नहीं? اور کبھی کبھی جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ گمرائی پر جمع نہیں ہو سکتی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی بلکہ ان کا اس بات پر جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیل پیل رسول ہے نہیں تو صحاب رام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین جو ہے کبھی کبھی ایسا نہ ہوتا حتیٰ کی آپ کی بارگاہ میں کیونکہ چلتے چلتے میں ایسا یہ نہ کروں کی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کی شیعہ حضرات نے بھی اس کو قبول کیا ہے اگرچہ نہ کریں یہ ایک دوسری بات ہے لیکن موجود ہے آپ آب شرح ابن حدیب شیعہ کی ایک موتبر کتاب ہے جو نج البلاغہ کی شرح ہے اس میں یہ بات موجود ہے وقت روا روا تو سلام خر شاہ را خلافت عثمان ابن افان پر آل پر آل پی المساجد يصلون فقال بی نو قبر کما نو رسا جدنا یہ شرح ابن حدید والا جو ہے اس نے اپنی کتاب شرائب شرح نازل بلاگا کی شرع لکھتے ہوئے شیرا ناد البلاغہ میں اس نے ناج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے اور یہ جو یہ جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے جو بات جو آپ سوال کر رہے ہیں اہل سنت تو اس بات پر متفق ہیں کہ جناب یہ یہ کام بدت نہیں ہے یہ کام بدت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تراویح کی تراویح بدت نہیں ہے ہاں اس کی جماعت کے بارے میں پورا مہینہ جو ہے نا اس کو, کو بدت ہسانہ فرمایا گیا ہے لیکن یہ بدت نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جماعت ثابت ہے تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی ہے اور جس کو لے کر لوگ آٹھ کی بھی جو ہے دلیلیں دیتے ہیں اور بیس کی بھی دلیلیں دیتے ہیں یہ اہل سنت کا متنازع مسئلہ تراوی والا نہیں ہے ہاں رقع کا مسئلہ متنازع ہے آٹھ ہیں کہ بی ہیں بیس ہے لیکن اس کے سنت ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں اہل سنت جو ہے نا ان, ان میں سے کسی کو اختلاف نہیں سب اس کو سنت ہی مانتے ہیں لہذا شیعہ حضرات نہیں مانتے اس لیے سلاد و نہیں پڑھتے اسی طرح شیعہ حضرات اور بھی بہت سی چیزیں نہیں مانتے جیسے آٹھ دل حج کو مینا میں یہ لوگ نہیں جاتے آپ بات تھوڑا سا نشین رکھ لیں آٹھ دل حج کو یہ لوگ مینا میں نہیں جاتے اور نو کو سیدھے جو ہیں یہ عرفات میں جاتے ہیں حج کے لیے آٹھ کو مینا میں نہیں جاتے یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وضریم آپ آٹھ دل حج کو منا میں تشریف نہیں لے گئے تھے اس لیے ہم لوگ نہیں جاتے ہیں یعنی وہ دلیل اس سے پکڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے داماد جو ہیں آٹھ دل حج کو یا نو ذیل حج کو سیدھے عرفات میں جب پہنچے تھے تو کہاں سے آئے تھے یہ یمن سے تشریف لائے تھے تو راستے میں تاخیر کی وجہ سے سیدھے ارفات میں چلے گئے اب ایک پہلے رسول ہے اور ایک یہ پیلے سید علی المرتا کرم اللہ وج الکریم ہے یہ ان کے پیل کو جو ان کو تاخیری کی وجہ سے راستے میں تاخیر کے ہونے کی وجہ سے آپ آٹھ کو نہیں پہنچ, پہنچ سکتے پہنچ سکے تھے تو انہوں نے اس پہل کو پہلے رسول کو ترک کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ لوگ جو ہیں اس بات کو سلاد الطرابی کو اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کی جماعت کا اہتمام فرمایا ہے ورنہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنت ہے یہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہ وہی یہی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اس کی جماعت کروائی ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپ کے دور خلافت کے بارے میں کہ شرح ابن حدید والا لکھ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دعا فرمائی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے جب کہ مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں چراغ جلتے دیکھ کر دعا فرمائی ہے اور دعا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر نام لیا گیا ہے اور انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ عمر کی قبر کو منور فرماتے ہیں اے اللہ عمر بن خطاب کی قبر کو منور فرما کیونکہ اس نے ہماری مسجدوں کو منور فرما دیا ہے تو یہ دعا پرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اگر بدت سمجھتے ہوتے تو کوئی اور بات کرتے پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کو بند نہیں کیا جب بند نہیں کیا تو آپ بھی ادا فرماتے رہے یا تو بند کرنے کی دلیل چاہیے نا کہ حضرت علی المرتضا کرم اللہ وزال کریم نے بند فرما دیا تھا تو اس لیے جناب ہم ہم اس لیے نہیں پڑھتے نہیں آپ نے بند نہیں کیا تھا بلکہ باقاعدہ طور پر یہ جماعتیں ہوتی رہی ہیں اور اس کو ادا کرتے رہے ہیں اور یہاں تک کی نہیں بلکہ آئمائے اہل بیت جو ہیں وہ جناب والا رمضان کے مہینے میں تراویح پڑتے تھے یہ, یہ بات جو ہے نا جیسا کہ التفار جیسا ہماری جو ہے ہماری کتاب ہے بخاری مسلم سرمزی ابو دا نسائی ابن ماجا یہ ساسکتا جو ہیں ایسے اور ان کی سہای اربا ہیں ان میں التفار ان میں موجود ہے اور اس میں روایت موجود ہے جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی دوسری کتاب ملا یح گر میں یہ روایت موجود ہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ ملا یح گر میں دل دو میں تذکرہ سلا پیشار رمضان میں مطبوع تہران کا جو ہے وہ سفا نمبر جو ہے اٹھاسی پر موجود ہے اور اسی طرح لکھنؤ کی لکھی ہوئی جو ملا یہ حضر الفقی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے تو م... یہ ان کے آئمہ ایران بھی تراویز پڑھتے رہے ہیں اور انہوں نے رمضان شریف میں سلاد ترابی ادا کی ہیں اور اسی طرح فرو قادی میں بھی روایت ملتی ہے کہ ان کے امام امام جا صادق رضی اللہ تعالی ان امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں ان کے امام نے یہ تو بےچارے ایرانی مذہب لے کر آئے ہیں لیکن لیکن یہ روایتیں موجود ہیں ایسی کوئی مناظرے والی بات نہیں ہاں اس میں مناظرے یا مجازلے والی یا تحقیق والی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکاوتیں پڑھی ہیں یا بیس رکاوتیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے نا اس بات میں مناظرے ہوتے ہیں اس کے سنت اور بدت ہونے پر کوئی مناظرے نہیں ہوتے اہل سنت و جماعت اگر آپ اہل سنت ہیں اہل سنت ہیں ہاں میں آپ کو ویسے بھی چلا رہا ہوں اہل سنت و جماعت میں اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت متحد ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلاق تراویز ثابت ہے اور یہ دین میں نئی بدت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سابت تو میرا خیال ہے کہ میں جھگڑا نہیں کر رہا آپ سے بہرحال سمجھانے کے لیے میں نے چند سلمات جو ہیں وہ عرض کر دیے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ مائک پر آنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں اور یہ بات آپ کے علم کے لیے ہے کہ اہل سنت و جماعت کو آپ مانتے ہیں تو اہل سنت و جماعت میں اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں سب کے سب اس کو سنت مانتے ہیں اور اور صرف اتنا فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اس کی جماعت کرائی ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل طور پر اس کی دماغ کا اہتمام فرمایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت مہربانی آپ نے مجھے یہ بکس میں نے وہ نوٹ کر لی ہیں تو اچھا کیا آپ نے جو ہے نا وہ شیعہ بکس خاص طور پہ وہی اطراض لگاتے ہیں یہ والی نا باتوں پہ جب ہم کبھی کسی روم میں چلے جائیں تو وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کوئی سوال دیں تو بہت بہت مہربانی اب آپ اپنی بات کریں تو میں انشاءاللہ یہ بکس آن لائن بھی مل جائیں گی یہ آن لائن بڑی ہوتی ہیں بے شمار بکس ہیں تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں پر آپ نے وہ پیج یا کوئی باب نمبر نہیں بتایا تو اس سے آسانی ہو جاتی میرے لئے ڈھونڈنے میں کہ آپ کو پیج نمبر بتا دیتے یا کوئی باب نمبر بتا دیتے یا جز نمبر بتا دیتے تو باقی پھر انشاء اللہ بات ہوگی میں اگر آپ کھانا کھا لوں سات بج گیا پونے آٹھ ہو گیا ہے صبح کا کھانا نہیں کھایا السلام علیکم اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی میرے پاس جو ہیں اردو کی بکس نہیں ہیں یہ بات آپ کو میں واضح کر رہا ہوں میرے پاس اردو کی بکس نہیں ہیں کیونکہ میں ایسے خطے میں رہتا ہوں کہ جہاں فارسی کی بکیں تو ملتی ہیں عربی کی بکیں ملتی ہیں لیکن اردو کی بکس جو ہے نا میرے پاس نہیں ہیں ہاں عربی کی بک جو ہے الفتار کی جلد نمبر ایک اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے چار سو باسٹھ ہے اور آپ یہ کتاب میں آپ کو ایک دوسری بات بتلاتا ہوں کہ آپ میرے گوگل میں جب شیعہ بکس لکھیں گے اس میں یہ بکیں آ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ مختلف ابواب بھی نماز کے بعد میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ملا یہ حضرالفقی جو ہے یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے میرے پاس اس کے دو نسخے موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین اس روم میں آنے والے یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس الحمدللہ کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے اور میں کتابوں کا طالب علم ہوں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اور زندگی پوری گزر گئی ہے الحمدللہ رب العالمین یہی کام کرتے ہوئے اور ملا یحضر الفقیر جو ہے اس کی جلد میں اگر مطبوع لکھنؤ عربی کا ملے عربی کے عربی کی کتاب آپ کو آن لائن مل جائے گی یہ ملا یزر الفقیر آپ المصطفیٰ ڈاٹ کام میں لکھیں گے ملا یا ہضر جو تو اس آپ کو یہ کتاب مل جائے گی ٹھیک ہے وہاں متبو جو ہے لکھنؤ بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ نہیں معلوم کہ تہران کی چھپی ہوئی وہاں ہے کہ نہیں لیکن میرے پاس تہران کی چھپی ہوئی بھی موجود ہے اور اس کے جناب والا تہران کی چھپی ہوئی جو ہے اس کی دو ہے سفا نمبر جو ہے اس کا اٹھاسی اور اٹھاسی سے شروع ہو کر جو ہے نا اگلے سفے سے جا کے عبارت ختم ہوتی ہے اس کی اور جو متبوعہ لکھنؤ ہے اس کا سفا نمبر اڑتالیس میرے پاس جو ہے یہ قدیم نسخہ موجود ہے قدیم نسخے آپ دیکھیں گے عربی کے میں تو انشاءاللہ مل جائے گی اور اردو میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو زحمت اٹھانی پڑے گی آپ اس کو تلاش کریں اور فرو کافی میں یہ عبارت موجود ہے جس کی جلد نمبر چار میں اس میں امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں بیس رکعات نماز خرابی ادا کرتے تھے رکعات نماز طرابی ادا فرماتے تھے امام جعفر فرساد رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ روایت جو ہے وہ ابو بصیر سے انہوں نے لی ہے لیکن ابو بصیر کے بارے میں میرے خیالات ٹھیک نہیں ہے میرے خیالات اس کے خلاف بہت خراب ہیں ہے یہ بہت گندا آدمی تھا لیکن میں ابھی اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ہاں اگر اگر کوئی سوال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی شیعہ نے کرنی ہے تو میں حاضر ہوں شیعہ کے لیے حاضر تو سنی تو ماشاءاللہ مجھے سنتے رہتے ہیں اور ان موضوع, موضوعات پر میری بہت سی تقریریں جو ہیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں ہماری ویب سائٹ کا جو ہے نا ایڈریس ابھی روم میں پیسٹ کر دیتے ہیں تو وہاں سے آپ یہ تمام کے تمام موضوع جو ہیں جن جن موضوع پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کو وہ تمام کے تمام موضوع جو ہیں وہاں مل جائیں گے آسانی کے ساتھ اور مدلل ہاں جی حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں الحمدللہ للہ رب العالمین آپ ہماری ویب سائٹ پہ چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کو یہ تمام کے تمام موضوع جو ہیں وہ مل جائیں گے سلاد الطراویف کا ہو یا دوسرا کوئی بھی ہو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہاں بہت سے موضوع ایسے جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے جزاک اللہ خیر تو اب میرا خیال ہے اے اور تو کسی بھائی نے نہیں آنا مائک پر تو اپنا کام شروع کر جی؟ کیا, کیا خیال ہے جی ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے ایک ہی بھائی ایک ہی بھائی روم میں موجود ہیں باقی کوئی بھی نہیں. یا دوسرے, دوسرے وہ بھائی ہیں ہم ماشاء اللہ ساتھی بھائی بھی ہیں دو ہیں بس دو ہم دو اور ایک میں تین ہو گیا نا جی اللہ حافظ کر کے جائیں تو نانا جناب جائیں تو نانا بیٹھے ہمارے پاس چلے گئے ماشاءاللہ